شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈہید اسلام بیان حق بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق نہیں کہتے نہیں صحابہ کو معیار حق نہیں بناتے حالانکہ ادھر کیا فرمایا گیا کہ اگر یہ یہودی ایسا ایمان لائیں جیسے صحابہ تم لائے ایسا ایمان لائیں جیسے تم لائے تو پھر ہدایت میں ہیں تو اب صحابہ کی طرح ہمارا ایمان ہوگا تو تب وہ اتبا تو اس صحابہ معیار حق نہ ہوئے ان کے ایمان پہ تو ہماری ایمان پرکھا جاتا ہے کسوٹی ہیں معیار کا من کیا صحابہ کا معیار حق ہو ثابت ہو گیا اور تقلید بھی ثابت ہو گئی کہ ہم بھی ایمان کے کی اندر کن کی تقلید کریں صحابہ کرام کی تقلید کریں میرا ایک شعر ہے کہ فائن آ منو کو ذرا یاد رکھ کہ ایما میں تقلید ہے محت باری فین آ کو ذرا یاد رکھ کہ ایما میں تقلید ہے موت میرا شعر ہے تو ایمان میں ہی ہو رہی ہے فائن آ منو پس کر ایمان لے آئے کون یہودی آگے ذرا غور کرو بے مسل باآمن تم بھی ساتھ مثل اس چیز کے کہ ایمان لائے تم ساتھ اس کے صحابہ کرام کس چیز کے ساتھ ایمان لائے تھے قرآن کے ساتھ نا تو قرآن کی مثل ہے کیا تو یہ کیوں ہے بھائی معنی غلط نہیں بنتا بس اگر ایمان لائیں ساتھ مسل اس چیز کے کہ تم ایمان لائے صحابہ قرآن کے ساتھ ایمان لائے حضور کے ساتھ ایمان لائے تو کہا قرآن کی مثل تھی حضور کی مثل تھی تو ظاہر یہ مانا کیا ہے مولانا غلط ہے اب اس کا جواب سنو یا تو آپ با کو زائد بنائیں اور ما آ من تو کو تعویل مستر میں بنا دیں تو پھر معنی کیا ہوگا فین آ منو مصلا ایمان کم باقد بناؤ کیا معنی ہوگا فین آ منو مصلا <ایمانِكُم> اگر ایمان لیں مسل ایمان تمہارے کے تو اب ٹھیک ہے باقو زائد بناؤ یا یوں کہو کہ مسلو کو زائد بناؤ کیا مسلو کو زائد بناؤ پھر معنی کیا ہوگا اگر ایمان لائیں ساتھ اس چیز کے کہ ایمان لائے تم ساتھ لیں بالکل ٹھیک ہے تو با کو زائد بناؤ گے تو ما امن تمہیں ما کیا ہوگا بس ہوگا ہوگا مصر ایمان کو اور با کو اصلی بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا مصر کو زائد بناؤ ایسی چیزوں کا خاص خیال کیا کرو فاص یکفی رحم اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ بڑے بدماش ہیں موزی لوگ ہیں جیسے آج کل بھی ڈر رہے ہیں یہود و نصارہ سے نا تو اللہ تعالی نے تسلی دی کہ اللہ کو کافی سمجھو پاس عنقریب کافی ہوگا تجھ کون سی اللہ وہو سمیر علی سیب اللہ شرف اسلام اسلام کی شرافت اور عظمت کو بیان کیا گیا سیب اللہ کے اندر اس کا شان رضول یہ ہے نصارا کے ہاں ایک رنگ تھا اے آج کل کوئی بچہ پیدا ہو نا کسی کا تو بچے پہ بھی رنگ ڈالتے ہیں اس کے ماں باپ بھی کیا ڈالتے ہیں رنگ ڈالتے ہیں رسم غلط تو نصارہ کے ہاں ایک زرد رنگ تھا سمجھا جی وہ پانی میں ڈال دیتے تھے اور اس پانی کا نام رکھتے تھے معمودیاہ پھر اس پانی کے اندر جو عیسائی بنتا تھا نیا اس کو بھی پانی کے اندر غوطہ دیتے تھے تو پھر دے پکا نسرانی بن گیا پکا آ, اور کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ہاں تو اس کو بھی اس کے اندر غوطہ دیتے تھے تو مسلمانوں کو انہوں نے کہا دیکھو ہمارا تو رنگ ہے معمول تمہارا تو کوئی رنگ نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ان کو کہہ دو ہمارا رنگ دین نے اسلام ہے ہمارا رنگ کیا ہے ہاں ہمارے اوپر دین اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے ہمیں اور رنگوں کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھو تمہاری جاڑیے ہیں نورانی چہرے ہیں یہ تھوڑا رنگ ہے داڑھی دی نوز باللہ تو کس کا رنگ آ گیا انگریزوں کا رنگ آ گیا ہاں؟ تیرے محبوب کی یا رب شبہ لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے مسورت لے کے آیا ہوں اور oh, رنگ یہی پاس ہے یا نہیں یا گوگلو بنو گے گوگلو آ بندر بنو آ داڑھی اڑا کے بندر بن گیا آ بڑا خوش ہو رہا ہے پتلون پہن لی تو قربان ایسے بد شکل بن جاتے ہیں اللہ ماد سبغت اللہ اس سے پہلے معذوف ہے قبل نا صبع اللہ عبارت معذوف ہے ہے قبول کیا ہم نے کس کو اللہ کے رنگ کو قبول کیا ہم نے اللہ کے رنگ کو یہی اسلام ہے بمن من و من اللہ سبغا اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے بیت بار رنگنے کے اللہ نے ہم کو رنگ دیا دین اسلام ونحن اللہ دون بولا تو حاج جو اللہ زد جی زاجر اہل کتاب کہتے تھے کہ نبوا تو ہمارے اندر چلی ہے بنی اسرائیل کے اندر کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ بنی اسماعیل میں نبی یا نبی ہمارے اندر ہے نا ہمیشہ تو زاجر کی گئی اہل کتاب کو کہا گیا یہ بتاؤ کہ پروردگار اللہ تعالی صرف تمہارے رب ہیں یا ہمارے بھی رب ہیں ہمارے بھی ہیں نا اگر اللہ تبارک وا تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل سے نبیوں کو منتخب فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل سے منتخب نہیں کر سکتے جب کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں زاد آپ فرمادی کا جھگڑتے ہو تم ہمارے ساتھ فلّہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے نبی کیسے منتخب کیا بنی اسماعیل سے حالانکہ رب ہے ہمارا رب ہے تمہارا واسطے ہمارے ہمارے اعمال واسطے تمہارے تمہارے اعمال و ناہنخلسون ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں مخلص ہیں تم کیا ہو مشرق ہو کے اندر ہونی چاہیے ہم تَقُولُونَ شکوا کیا کہتے ہو تم بے شک ابراہیم اسماعیل اسعد یعقوب ان کی اولاد ابھی میں نے عرض کیا نا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہتے ہیں ہاں اسبات, ہی اسبات کاندن و نسارہ حول کیس کی جمع ہے آئے تم کتنے یہودی انصارہ کل عم تم عالم ملّہ جواب شکوا آپ فرماتی کا تم زیاد جان تو یا اللہ اللہ تو کیا فرماتے ہیں ماں کان ابراہیم و ولا بلانسرانی بلاک نکانا عنیف مسلمہ اور کون بڑا ظالم ہے اس شاپ سے جو چھپاتا ہے گواہی کو جو کہ ہونے والی ہے نزدیک اس کے اللہ کے طرف سے کون سی گواہی بھائی تو انجیل میں پڑھا تھا انہوں نے یا نہیں حضور کی بشارتیں آپ کی علامتیں یہ گواہیاں تھیں نہیں تو یہ گواہی کیوں چھپاتے ہیں وہ مل غافل نمبات اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے کہ کرتے ہو تم دل کا عما تم کا دخلات یادا اضا ل شب ہو برائے تاقید یادا اضا ل برائے تاقید وہی پہلے یہ آیات تو آ گئی تھی نا تل قوم کا خلا اب بھی وہی آ رہی ہے تل قوم کا خلا کیوں تاکید کی جا رہی ہے یہ کس کی تردید ہے الگان وال بان کی تردید ہے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ب مرکوز ہو چکی ہے بات کہ بجھی کیا ہے صاحبزاد ہیں ہے بخشے بخشائے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کا رد کر رہا ہے کہ ماں باپ اشہارا نہ کرو اپنے آپ کو میدان میں لاؤ دل کا امتون یہ غمت ہے تاکہ گزر چکی واسطے اس کے جو کسب کیا واسطے تمہارے جو کسب کیا ہو نہ سوال کیے جاؤ گے اما کانو یا ملو اس سے وہ کرتے تھے آگے سفح شروع ہو رہا ہے کہیں مولانا تو نہیں ہے مولانا عبد السا تو نہیں ہے نا ہم نے آنا تھا کوئی میں شک پڑھ رہا تھا خیر آگے پڑھ رہے ہیں میرے عزیز اس سیقول صفا کا ربط تو آسان ہے نا بھل اللہ مشرق والمغرب پڑھا تھا نہیں آج ہاں کہ مشرق مغرب کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اللہ تعالی جس طرف چاہیں حکم دے دیں تو وہی ہے تحویل قبلے کی بات آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے نا تو آپ نے سترہ مہینے کتنا کہاں منہ گیا بیت المقدس کی طرح سمجھے ان کو قبلہ بنایا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا کیا کیونکہ پہلی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر زمان اتنی عرصہ بیت المقدس کی طرح منہ کریں گے خدا کے حکم سے اس کے بعد خدا کے حکم سے کس طرح منہ کریں گے ہمیشہ کے لیے بیت اللہ خدا کے حکم سے منہ کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلی منشا تھا نا محبت تھی وہ کس سے تھی بیت اللہ سے تھی کہ بیت اللہ یہ کعبہ میرا کیا بن جائے کبلا بن جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی تھے آخر اللہ تعالی نے سترہ مہینے کے بعد اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں حضرت نے جب منہ کر کے نماز پڑھی تو تو جیو بڑا پروپگنڈ ہونے لگا خاص کر یہودی جو تھے نا ان کا قبلہ چھوٹ گیا نا تو انہیں تو زیادہ شرارت محسوس کر دیو یہ کوئی نبی ہے کبھی کس طرح منہ کرتا ہے کبھی کس طرح منہ کرتا ہے عام مسلمانوں کے دل میں عوام کے اندر بھی خیالات ایسے آنے لگے شیطان نے وس سے پیدا کیے کہ دیکھو ایک چیز کے اوپر آپ قائم نہیں رہتے ادھر مشرقین کو پتہ چلا مکے والوں کو تو نے کہا آیا آپ آیا, آیا کیا ہمارے قبلے کی کو مان لیا نا اب تو آپ بت پرستی پہ بھی آ جائیں گے ایسے ایسے آ جائیں گے اس کیس میں پرو شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور پیشین گوئی کے یہ جو آیات مبارکہ ہیں بطور پیشین گوئی کے ہیں اللہ نے تحویل قبلہ سے پہلے یہ آئےت نازل کی تھیں کیونکہ آگے ہے نا فبل واجہ کا یہ تو بعد میں ہے نا اور یہ سیق الصطف بطور پیشین گوئی کے اللہ نے پہلے آت نازل کی کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہونے والا ہے یہ لوگ یہ اعتراض کریں گے اور آپ نے ان کو یہ جواب دینے ہیں ٹھ جی؟ ان کے اطراضات بھی پہلے بتا دیے جواب بھی پہلے بتا دیے بطور پیشین گوئی دے فرما سی صفہا پیشین گوئی لکھو رسالت پر شبہ بھی لکھو اور پیشین گوئی لکھو رسالت پہ شوبہ تو ظاہر ہے نا انہوں نے کہا یہ کوئی نبی نہیں ہے کیا جس میں استقامت نہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر ان عنقریبے کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے یہ بے وقوع لوگ کون تھے یہودی تھے منافق تھے مشرقین تھے کیونکہ نصارہ بہت دور رہتے تھے ان کی بات نہیں ہے یہود ہیں اور کون ہیں جی منافقین اور مشرقین قریب کہیں گے بے وقوع لوگ کس چیز نے پھیرا ان کو ان کے قبلے سے ان قبلا کے نیچے لکھو بیت المقدس اس کو بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں مقدس اور مقدس بھی پڑھتے ہیں ان کے قبلہ بیت المقدس اللہ تھی وہ کہ تھے اس کے اوپر المشرق والمغرب جواب حاکمانہ جواب حاکمانہ اجمالی جواب حاکمانہ ہے لیکن کیا ہے جی ہے تفصیلی نہیں ہے کیا آپ ان کو فرماد ہوئے اللہ مالک ہے اللہ کیا ہے مشرق مغرب کا مالک ہے تمام جیتوں کا اس کی مرضی جہاں اللہ تعالی حکم دے دے یہ جواب ہا کے مانا ہوا ہے نہیں کاما دیجیے باسی اللہ کے مشرق مغرب اس سے مراد کیا ہے تمام جیتیں ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سرارت مستقیم کی بزال کا جال لاکم مد امت محمدیہ امت محمدیہ کی تعریف چونکہ حضور اور آپ کے صحابہ ان اعتراضات سے پریشان ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف بھی کر دی کہ پریشان نہ ہو تمہارا شان ہے چاہے بزال کا جال ایک قزال کا لفظ جو ہے نا ہم اس کو بیان کمال کے لیے بناتے ہیں اس کے لیے بیان کمال کے لیے تو میں مثالیں دیتا ہوں ایک بہادر آدمی آپ کے سامنے گزرتا ہے بہادر آدمی تو آپ کیا کہتے ہو کزال کا شجاع. کیا ہیں بہادر ایسے ہوتے ہیں ایک بڑا عالم گزرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو کزال کل عالم عالم اس جیسے تو یہ کدا لکھا کس کے لیے ہے بیانے یہ وہی کدال کا ہے اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل وسط کا منع معتدل عضور کی امت میں آپ کے مذہب میں اعتدال ہے یہود و نصارہ کے اندر کیا تھا افراد تفریح نصارہ کے اندر افراد تھا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا خدا یا خدا کا بیٹا افراد نہیں غلو ہے اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نبی بھی نہ مانا کیا کہا کہ ان کی والدہ نے کیا کی ہے غلطی کی ہے نعوذ بلائی کیا گئی تفریح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو کیا بنایا ہے معتدل ہے نہ اس میں افراد ہے نہ تفریح ہے اسی طرح اہل سنت والجماعت کا مذہبی معتدل ہے شیعوں کے اندر کیا ہے جی افرات ہے وہ اہل بیت کو حضرت علی کو نبی کا درجہ دے دیتے ہیں حضرت علی کو اور خارجوں کے اندر کیا ہے تفریح حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں سمجھے جی ہم ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دیتے ہیں اہل سنت دیکھو یہ جی امت موت دل تاکہ ہو جا تم گواہ اوپر لوگوں کے اور ہو جا رسول تمہارے اوپر کیا گواہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کو بلائیں گے حضرت نول علیہ السلام کو حود علیہ السلام کو صالح علیہ السلام کو سب نبیوں کو بلائیں گے فرمائیں گے کہ تم نے اپنی امت میں تبلیغ کی تھی یا نہیں قوم میں نبی کہیں گے تبلیغ کی تھی لیکن جب قوم سے پوچھا جائے گا تو انکار کر دیں گے نہیں جی نہیں ما جانا من جان کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہیں گے گواہ پیش کرو تو نبی ہمیں گواہ پیش کریں گے کہ امبت مہم دیا گواہ ہم گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کیسے پتہ چلا ہم کہیں گے اللہ تو نے فرمایا والا قدار صلاح لوہن ہاں الا عدن خواہ ہم ادا اللہ سمودا خواہم اللہ تیری کتاب میں تو نے خود فرمایا کہ بھیجا تو ہماری گواہی سچی ہوگی نا تو ہماری پھر عدالت کی گواہی کون دیں گے گواہ سبھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت نے سچ کہا تو یہ گواہ مراد ہے برے بھی شہید کا منعقا کرتے ہیں تو حاضر معذر کا معنی کرو پھر اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو جاؤ تم حاضر ناظر اوپر لوگوں کے اور ہو جائیں رسول تمہارے اوپر حاضر ناظر حضور تو فقط ہمارے اوپر حاضر ناظر ہوں ہم سب پہ حاضر ناظر ہو جائیں تو ہمارا حاضر ناظرون نا حضور سے بڑھ گیا یا نہیں ہاں اللہ کے بندے کو سوچو وما جال نل کی بلا پہلے کیا تھا دی جواب ہا کے کیا تھا اجمالی طور پہ نا اب جواب ہاکے ہے لیکن تفصیلی طور پہ تفصیلی اللہ تھا میں وما جال کی بلا جواب ہاک تفصیلی علت کے ساتھ اے جواب ہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جب دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ محمد کریم اللہ کے نبی ہیں غور کرو موجزات اور دلائل سے ثابت ہو چکا کہ محمد کریم اللہ کے کیا ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کا ہر کام ہر بات خدا کی وہی سے ہوتی ہے تو یہ بھی کیا ہوا خدا بھی وہی سے ہوا چاہے تمہارے عقل میں بیٹھے چاہے نہ بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحویل قبلا فرمائی ہے یہ امتحان ہے کیا کون حضور کی اتباع کرتا ہے اور کون کفر کی طرف چلا جاتا ہے یہ وما جال نال جواب ہا کے معنی ترسیل اللہ کے ساتھ اور نہیں کیا ہم نے قبلے کو وہ قبلہ کہ تھے آپ اوپر اس کے وہ کون سا کبلا تھا بہت المدار آگے لکھو منسوخ علیہ کے بعد لفظ کیا معذروف ہے منسوخ یعنی ہم نے اس قبل کو منسوخ کر دیا وما جانل کی برات اللہ تی علحا کے بعد کا ہے یہ دوسرا مفعول ہے جالنا کا اور یہ جال مرکب ہے اور نہیں کیا ہم نے اس کے بلے کو جس کے اوپر آپ تھے منسوخ اللہ علما مگر تاکہ ظاہر کر دیں ہم یہ علم کی نسبت جو اللہ کی طرف ایسے مراد گاہ ہے اظہار کی کیونکہ جانتے تو تھے پہلے اللہ تعالیٰ جانیں یا ظاہر کر دیں ظاہر کر دیں اس شخص کو جو اتباع کرتا ہے رسول کی اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایجو کے اوپر کافر بنا رہتا ہے بین کاند القبیرہ ان محففہ مشکل اور تحقیق ہے تحویل قبلا کانت میں کہاں لوٹے گا ہاں؟ تحویلا تو ان کی طرف اور بے شک ہے تحویل قبلا البتہ بھاری چیز بھاری تو ہے کافی سارے لوگ غلط فہمی کا مبتلا ہوئے مگر اوپر ان لوگوں کے جن کو اللہ نے کہہ دی ہدا آبا جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کیا کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے وہ ہیری پھیری نہیں کرتے ہیری پھیری کرنے والا اور ہوتے ہیں مگر وہ پرون لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ تو عاشق ہوتے ہیں باکان اللہ علیہ امار کو اضال شب شبھو ہوتا تھا کہ بیت المقدس کتنے مہینے زمار مار تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی اور وہ فوت بھی ہو گیا اس عرصے کے اندر تو ان کی نمازیں تو ختم ان کی نمازیں ختم ہوئیں تو جواب دیا گیا کوئی ختم نہیں اس وقت وہ کبلا کیا تھا وہ برحق تھا اس وقت نمازیں کو ختم ہوئیں ادارہ شبو اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے نماز تمہاری کو یا ایمان سے مراج ہے نماز ہے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا کیونکہ آج تو اماد الدی بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ لوگوں کے مہربان ہے کرنے والے ہیں میرے عزیز تحویل قبلا پہ جو سوال ہوتے تھے شبہات ہوتے تھے اس کا پہلا جواب کیا دیا گیا آ کے کیا دو طریقے پہ اجمالی علت کے ساتھ بھی اور تفصیلی علت کے ساتھ بھی اب جواب حکیمانہ شروع ہو رہا ہے دیکھ لو جواب ہاک کے کے بعد جواب حکیمانہ اس کے اندر بھی علم ہیں جواب ہاک کے کے بعد جواب حکیمانہ قد نرا تقلب بابا کا کافی سما حکمت نبارے رضائے محبوب اللہ یہ جواب حکیمانہ میں چاند حکمتیں ہیں حکمت نمبر کیا ہے رضاء محبوب اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں کیا کیونکہ آپ بار بار دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کہ کب وہ ہے کہ مجھے حکم ہو کہ میں کاموں کروں بیت اللہ کی طرف تو سب سے پہلی حکمت کا ہے رضائے محبوب ہے والا صوفہ یوتی کربو کا طرزہ قرآن میں ہے رضائے محبوب تاکیق دیکھ رہے ہم پھر نہ تیرے چہرے کا آسمانوں کے اندر کہ یا فی السما ہے یعنی حضور اتنا غور سے دیکھتے ہیں نا بار بار گویا کہ حضور کی نگاہ آسمان کے اندر چلی بلوایا بار بار غور سے دیکھنا سالان کا واد خدا بندی میرے محبوب ہم آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں وادا بندی سربرتا ضرور پھیریں گے ہم کو پھیریں گے ہم تو کو ایسے قبلے کی طرف کہ ترز آ جس کو آپ کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں یہ کیا ہے جی واد خدا بندی ہے اب آگے دیکھو ف بل واجہ کا ایفا احاد وعدہ کر کے فوراً پورا کر دیا وعدہ بھی کیا اور فوراً پورا بھی کر دیا فل واجہ کا کیا لکھا ہے اس پر پھر نیچے افا پھر دے تو اپنے چہرے کو تر مسجد حرام کے بح سما کن یہ صرف حضور کے لیے حکمی قانون عام ہے قانون عام بھائی پہلے شب ہوتا تھا نا کہ یہ کتاب کس کو ہے صرف حضرت کا ہے۔ جہاں کہیں ہو تم پھر وہ اپنے چہروں کو ترف کے باقی یہودی اگر اعتراض کرتے ہیں تو چھوڑو ان کو اناد اہل کتاب اہل کتاب کے اناد کا بیان ضدی ہے اور بے شک جو لوگ دیے گئے ہیں کتاب کو البتہ وہ جانتے ہیں کہ تحقیق یہ بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے بھائی یہود و نصارا بھی جانتے تھے کہ تحویر کی بلا کیا ہے بار حق ہے سمجھے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور کا آخر کی وہی بیت اللہ ہوگا ادھر جانتے ہیں یا مانتے ہیں جانتے ہیں آپ سوال نہیں کر سکتے کہ جب جانتے تھے تو مومن ہو گئے ایمان جاننے کا نام نہیں کس کا نام ہے ماننے کا نام ہے سمجھے تصویر نہیں کرتے ہیں اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے کرتے ہیں یہ بعض لوگوں کو ایسے وہمہ ہو جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کی نماز کے اندر یہ حکم نازل ہوا اور حضور خود پھر گئے یہ غلط ہے حضور کا نماز کے اندر حکم نہیں ہوا پہلے حکم ہوا ایک روایت میں زہر سے پہلے ہے ایک روایت میں کیا ہے اس سر سے پہل یہ حکم نازل ہوا سمجھے اور حضور نے بیت اللہ کی طرح منہ کیا ایک صحابی نے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھی نا تو وہ جو چلا گیا کہ مسجد ظلم کی ہے یا نہیں وہاں اس کا محلہ تھا قبیلہ تھا وہاں دیکھا تو نماز کہاں پڑھ رہے تھے وہ اس نے جا کے وہاں شور مچایا ہو اللہ کے بندے ہو اللہ کے بندے قبلہ تبدیل ہو گیا بیت اللہ کی را. وہ مسجد ہے ان در صاحب کیا خود حضور نے نہیں کیا تھا اچھا نہیں اور نہیں اللہ تعالیٰ حافظ کے کرتے ہیں والا ان انعطۂتا وہ اناد ہے اہل کتاب کا اہل کتاب ہیں ضدی دے تو ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب کو ہر دلیل کلے آیا دن آیا تو تو نہیں تابے ہوں گے کبر تیرے کے تیرے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے انہوں نے بیت اللہ کی طرح منہ نہیں کرنا اور نہ ہی تو تابع ہونے والا ہے ان کے قبلے کے ہم قبلہ کبلا بالکہ ان کا آپاس میں بھی اختلاف ہے کن کا یہودارا کا یہود نے قبلہ بنایا تھا جانے مغرب کو بیت المقدس کی کون سی جانب آ اس کو قبلہ بنا یہود نے نسارا نے کس جانب کو بنایا مشرق کو من مکانن اور بی بی مریم جو کہی تھی نا مشرقی طرف اور حضرت عصیٰ علیہ السلام کی پیدائش باں ہوئی تھی انہوں نے مشرقی جانب کو کیا بنا دیا قبلہ بنا جو ان کا آپس میں اختلاف ہے یہود و نشارہ کا یہ بات سمجھ نہیں. اچھا اور نہیں بعض ان کے تابع ہونے والے قبل باز کے یہود و نشارہ وال نتہ بات تم بھی ہے خاتم علم میرے محبوب آپ اس حکم پہ ڈٹ جائیں مستقل ہو جائیں آپ کا مذہب مذہب ہے ان کا مذہب کس کا مجموعہ ہے خواہشات کا مجموعہ ہے پہلے بھی مارت کر چکا ہوں تم بھی ہے خاتون یا اور البتہ اگر تابع ہوئے ان کی خواہشات کے بعد اس کے کیا تیرے پاس یقین ان کا ضل اللہ مین بے شک تو اس وقت کس سے ہوگا ظالمین میں سے ہوگا کیسے لیکن حضور ظالم بن سکتے ہیں جی حضور ظالم نہیں بن سکتے بال فرض اگر حضور ان کی اتباع کرتے تو کیا بنتے ظالم لیکن حضور کا ظالم بننا محال تو اتبائی محا یہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے نا تو رفع تالی مستلزم ہوتا ہے کہ اس کو رفع مقدم کو ہاں؟ تو آپ کا ظالم ہونا محال یہ رفع تعلی ہے نہیں تو لہٰذا اتبائی کا مہا رفع مقدم ہے چلے اللہ دینا تاہم کتاب دلیل نقلی دلیل نقلی ہے اور صاحب قبلہ کا بیان ہے دلیل لکلی اور صاحب قبلہ کا بیان پہلے کس کا بیان تھا کبلا کا اب کس کا بیان ہے؟, ہے اے میرے محبوب جس طرح یہ یہود و نصارہ قبل کو برحق جانتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد میں ان کو شک نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے آپ کے بارے میں بھی شک نہیں ہے دلیل نکلی اور صاحب قبل کا بیان بولو کہ دی ہم نے ان کو کتاب پہچانتے ہیں حضور کو بھی قبل کو بھی بیت اللہ کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو لیکن بے شک ایک فریق ان میں سے جو ضدی ہیں چھپاتے ہیں حق کو وہ ہم یاد اور وہ جانتے بھی ہیں کہ حق کو چھپا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے سامنے جب یہ آیا تھی نا تو حضرت عبداللہ اللہ بن سلامت کیا حضرت بالکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا حقیقی ہو یا نہ ہو عورتیں خیانت ہی کرتی لیکن آپ کے اندر ذرا بھاری سچ شک نہیں ہو سکتا حق و میرے ربے کا یہ امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے فلا تکون انہ خطاب عام لکھو کہ میں سمجھاتا ہوں فلاحتون خطاب بھائی حضور شک کر سکتے تھے لہٰذا اس کو کیا بلاؤ اے مخاطب کیا تمہارے لیے ہے تم شک نہ کرو بال کل نے بھیجا تم حکم حکمت ثانی تحویل کی بلا کی پہلی حکمت کیا تھی جی تم بتاؤ رضا محبوب کیا اب حکمت ثانی تحویل کی بلے کی یہ ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رسول ہیں یا کسی کتابے ہیں آپ رسول بھی مستقل آپ کی شریعت بھی مستقل اگر آپ کو قبلہ بھی مستقل دیا گیا بیت اللہ تو کوئی حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے پہلے امت والوں کے لیے بھی قبلے رہے ہیں کیا تو اگر آپ کو بھی قبلہ مستقل دیا گیا تو اس پہ کیا اعتراض ہے یہ حکمت ثانی ہے والے کل اور واسطے ہر مذہب کے ایک جیہت رہی ہے اور واسطے ہر مذہب کے ویجات منا ایک جی ہت رہی ہے کس کی جی ہتو کبلے کی ہوا ہوا کہ وہ منہ کرنے والے تھے اس طرف تو حرور کے لیے بھی ایسے ہے تو خیرات دوڑو نیکر ما جہاں کہیں گے لائے گا تم کو اللہ تع قیامت کے دین ان اللہ وہ میں نے ہے سو خرد تھا حکم سفر وہ حکم ہزر کا تھا اب حکم كہ اس کا ہے سفر کے اندر بھی جاؤ تو کس طرح منہ کرو بھائی بیت اللہ کی طرح تاكی درتا جہاں سے نکلے تو پھر تو چہرے اپنے کو طرح مسجد حرام كے وائنا ہُو لال حق اور یہ حکم عام حق کا ہے پہلے بھی الحق میں رب تھا اب بھی کا ہے تو یہ کس کو لگاؤ گے عام حکم سفر والا بھی حضر والا بھی یہ عام حکم حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور نہیں اللہ اسے کرتے تم وہ من ہے سخرتا یہ تاکید ہے جی پہلے بھی من ہے سخرجتا اب بھی کہا ہے وہ اس لیے تاکید کی گئی کہ پروپیگنڈا انہوں نے بہت کیا تھا تو ان کے پروپیگنڈے کو دفاع کرنے کے لیے تاکیدیں کی گئی ہیں اور تاکید کے ساتھ کعبے کی شان بھی بڑھ رہی ہے اور جہاں سے نکلے تو پس پھر اپنے چہروں کو طرف مسجد حرام کے بحے سما کن تم اے باقی امت کو حکم ہے جہاں کہیں ہو تم پھر وہ اپنے چہروں کو طرف اس کے لے اللہ یقون یہ حکمت ثالث تحویر قبل کی پہلی حکمت رضاء محبوب دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا مذہب جب مستقل ہے رسول مستقل ہے تو قبلہ مستقل ہو گیا تمہارے تاب نہیں ہوا تو کیا ہار جائے تیسری حکمت تحویر قبلہ کی بلاتی تیسری حکمت یہ ہے کہ پہلی امتیں کا پتا تھا میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ تو انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر زمان کچھ عرصہ بیت اللہ بیت المقد اطلاع منہ کریں گے اس کے بعد آپ کا مستقل قیبہ کی کیا ہوگا پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے اب حضور اگر ہمیشہ بیت المقد اضا منہ کرتے تو وہ اطرال نہ کرتے کتابیں لے آتے دیکھو جی ہماری کتاب میں تو ایسے لکھا ہوا ہے سمجھے یہ تو نبی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے حکم کر دیا تاکہ ان کو جھگڑے کا موقع نہ ملے تم پہ غالب نہ ہو جائیں حکمت نمبر تین اللہ جبنو یفونہ سے پہلی بار تو کم بے ضال کا حکم کیا میں نے تم کو اس امر تو کم بے ضال کا یہ مقدرات ضروری ہیں نی میرے پاس ایک اہل حدیث عالم پڑھتے تھے وہ مصنف بھی ہیں کتابوں کے تو میں جب مقدرات نکالتا تھا نا تو کہتے تھے استاد جی تم ہیری ہی پھیری کرتے ہو مقدرا وہ اللہ کا وجہ مقدر آج نکالتے ہیں مطلب پورا ہوتا ہے وہ میرے پاس پڑتا تھا تلخیص مفترمنی پھر انہوں نے تلخیص کی شرح لکھی شرح کے اوپر دوسروں کو لکھا کہ دستخط کرائے میں ہو مجھے دکھا میں تصدیق کر آپ تو غلطی نکالیں گے کہ کیسے میں ایک برینوی سے تصدیق کرائی ایک پروفیسر سے قائل حدیث ہو کے بریلوی سے تصدیق کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے ٹھیک ہے ہے <laughs> میرا یار ہے اب بھی آتا ہے ادھر بھی کبھی ملنے آ جاتا ہے آپ <laughs> <laughs> <laughs> کو دکھو گا آپ تو غلطی نکالیں گے امرتکم تو حکم کیا میں نے تم کو ساتھ اس بات کے تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اوپر تمہارے جھگڑنے کا موقع یہاں حجت کا من کیا کرو گے ہاں وہ تمہارے ساتھ جھگڑے نہیں باقی رہا اللہ, اللہ دین ظالمن ہم مگر جو ظالم ہیں ان میں سے نہ وہ تو جھگڑتے رہیں گے وہ جھگڑتے رہیں گے نہیں جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں ان کا کوئی علاج نہیں فلاں تقشا ہم تسلی مومن ظالم سے نہ ڈرو تسلی مومنین پر نہ ڈرو تو من سے مجھ سے ڈرو و لطما نعمتی علیہ واہ اطفا ہے لے او تمّہ کا اطفاء اور لے اللہ یقونت اس پہ ہاں مطلب کیا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنایا یہ ایک نعمت کامل دی ہم نے تم کو بیت اللہ کو جو قبلہ بنایا یہ نعمت یہ اس طرح نعمت کامل دی جس طرح نبی کامل بھیج کے نعمت کامل دی ہے اسی طرح قبلہ بھی کامل دے کے نعمت کامل کر دی ہے والے والمہ نعمتی علیہ کم اور تان کے کامل کروں میں احسان اپنا تمہارے اوپر اور تا کے تم راہ پہ چلو کیسے کامل نعمت کروں کما اور سلنا پی رسولہ جیسے رسول بھی کیا بھیجا کامل اے رسولہ نکرا ہے تنقیر برا تعظیم جیسا کہ نعمت کامل کی ہم نے کہ بھیجا تمہارے اندر رسول عظیم الشان تم میں سے بشارہ ہے بشا یاترو والا احتما یاتنا یہ بھی پڑھایا یا نہیں وہ اوثاف رسول ہے نا یا پرائے رسول تلاوت کرتے ہیں تمہارے تمہارے آیتوں کے بارے بات کا تذکیہ کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں تم کو کیا کتاب معنی والمہ کتاب کے اسرار یا حدیثیں بجو المکم تکون تالمون اور سکھاتے ہیں تم کو وہ چیز کے تھے تم جانتے اب بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ ماں کس کے لیے ہے جی اموم کے لئے تو حضور عالم الغایب تھے ذرا غور کرو ہم کہتے ہیں حضور عالم العایب تھے تو سارا علم غائب تو ہمیں سکھا دیا وہ سکھاتے ہیں تم کو تمام وہ غائب جو تم نہیں جانتے تو ہمیں ہی سکھا دیا تو ہم سب عالم الغائبان اللہ کے بندے تندے. یہ ماں ہے ٹھیک ہے عموم کے لیے ہے لیکن سیاق سباق کے ساتھ اس کی تقسیف کی جاتی ہے سیاخ سباغ کے ساتھ کیا کی جاتی ہے تقسیم کی جاتی ہے فض کرونی از قرق تلقین ذکر و شکر جب بھی رسول بھی عظیم و شان میرا تمہیں کبلا بھی عظیم و شان میرا تمہیں بیت اللہ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو گے یا نہیں تی کرو گے نا شکر اب اس لیے تلقین ہے شکر کی تلقین ذکر و شکر بز پس یاد کرو تم مجھ کو آز قرق میں تمہیں یاد کروں گا ہم اللہ کو یاد کر رہے نا وہ کر رہے ہیں نا اللہ کو یاد قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں فرشتوں میں کہ میرا ایک بندہ منظور پڑھا رہا ہے تو ربا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی آئی جب ان کی جاتی چلی گئی ہر نقش ماں شیوا کو مٹاتی چلی گئی آ, صبح سے لے کے دوپہر تک اس کی یاد میں ہو اس سے اور کوئی نام ہے آشک بن کے پڑھو آشک بن کے ہاں ایسے نا آئی جب ان کی جاتو آتی چلی گئی नक्शि शिवा को बिठाती चली गई कामो दहंग को शिरी बनाती चली गई वो बीछा होता है मुंह या नहीं कामो दहंग को शिरी बनाती चली गई के दिलों को लुभाती चली गए दिल में ऐसा कर یاد کرو مجھ کو میں تمہیں یاد کروں گا شکر کرو میرا اور نہ نہ کرو ایک بات رہ گئی تھی ہاروت ماروت کی ہاروت ماروت کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے وہ بتا دوں آپ کو عام کتاب میں لکھا ہوا ہے ادھر کراچی سے بھی ایک دو ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا فراد ہے اسرائیلیات میں قصہ ہے ہارون ماروت کا اور پڑھا کہ فرشتوں نے دیکھا کہ انسان گناہ کر رہے ہیں کیا تو اللہ کی میں عرض کیا کہ اے اللہ تو نے خلیفہ تو بیاں انسان کو یہ تو گناہ کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ان کے اندر میں نے شاوت رکھی ہے اس لیے برائی ہو جاتے ہیں تمہارے اندر اگر شاوت رکھ دے تمہارے اندر برائی ہوگی چنانچہ انہوں نے منتخب کیے دو نیک فرشتے کون سے ہاروط اور معروف اللہ نے ان کے اندر کیا رکھ دی ان کیا کے بھی بھی تھے اور کرتے کرتے لوگوں ایک مئی مئی مئی کا؟ تھی بڑی حسین اور جمیل عورت تھی اس کا فیصلہ پاس، سامن کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا تم فرشتوں نہ دیکھو تو عاشق ہو گئے مر گئے بھائی زہرا کو دیکھ کے اس کو ورگلانا شروع کیا زہرہ نے کہا کیا مجھے ورغلاتے ہو میں تمہاری اس وقت بنوں گی کہ شراب بھی پیو اور قتل بھی کرو سمجھے جی اور کیا ہے کہ شراب بھی پیو قتل بھی کرو اور زنا بھی کرو کیا تو نے کیا ایک اور چیز تھی سمجھے جی ہاں کیا دے اس میں کو چھوڑا آدھے گناہ کی بات ہے گناہ کی بات ہے اس میں آدم کلح داد ہے جی انہوں نے کہا کیا کرو جی شراب بھی پیو قتل بھی کرو بت پرستی بھی کرو کیا کہ تین چیزیں کرو تب مراد پوری ہوگی کتنی چیزیں تین چیزیں شراب پیو اور کیا قتل کرو اور کیا وہ بچہ تھا اس کا شراب. اس کو قتل کرو بت پرستی کرو انہیں کہا بت پرستی تو شیر ہے قتل بھی کیا ہے بڑا گناہ ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں شراب پی لیں سمجھے تو اس عورت نے اس میں آج ان سے سیکھ لیا پہلے سیکھ لیا وہ اس معذم پڑھ کے جو اوپر جاتے تھے آسمان کے اوپر پہلے سیکھ لیا اس کے بعد انہوں نے شراب پی جب شراب پیے تو دھپت ہو گئے نا نشے کے اندر بدمست ہو گئے پھر زنا جو کرنا تھا تو بچہ بیٹھا رہا اس کو بھی کیا قتل کر دیا بدھ کی بھی پوجا کر دی مکالم اللہ سمجھے زنا کر دیا اب زنا کے بعد اب حیرانگی ہے کہ عورت نے زنا بھی کرایا پھر کہتے عش میں اعظم جو پڑھا تو اوپر چلی گئی اور جانی عورت اوپر جا سکتی ہے عشم اعظم زہرہ نے پڑھا میں زہرہ نے تو وہ اوپر چلی گئی اور یہ ستارہ ہے نا ستارہ زہرہ زہرہ ستارہ ہے اس کی روح کے ساتھ اس کی روح مل گئی اب مئی زورہ ستارے کے اندر ہے اے من اور ہاروت ماروت کا کیا مسئلہ ہوا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم سے بدکاری ہو گئی کہ اس وقت کے نبی کے پاس چلے گئے انہوں نے کہا اب کیا مانگتے ہو کیا کا لابھ یا دنیا کا दुनिया کا دنیا کا لابھا بھی دنیا کا لابھ یہ ہے کہ بابل کے کنویں میں تمہیں الٹا لٹکا دیتے ہیں کیا سیر تلے تے جنگا اٹھتے سے لٹکا دیا گیا ان کو چا بک لا अभी ابھی تک بھی لٹکے ہوئے ہیں جا کے دیکھو لٹکے ہوئے ہوں گے جھوٹا اللہ معافی دے آخر الحمد اللہ رب العلوم بھئی کیا دعا تھی آپ کی بھیک ہے یاد آگے اللہ مرحم اللہ <سؤال> اللہ <حمال> شہید -e اسلام ڈاٹ <سؤال> کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید -e اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں